نہج البلاگا کا خطبہ نمبر ایک سو چھبیس امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں کے اندر برپا ہونے والے ہنگاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے اہنف میں اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسے لشکر کو لے کر بڑھ رہا ہے کہ جس میں نہ گرد و غبار ہے نہ شور ہوگا نہ لگاموں کی کھرکھڑاہٹ ہے نہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آواز وہ لوگ زمین کو اپنے پیروں سے جو شتر مرخ کے پیروں کے مانند ہیں روند رہے ہوں گے علامہ سید رضی کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے حبشیوں کے سردار کی طرف اشارہ کیا ہے پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے ہاتھوں سے کہ جن کے قتل ہو جانے والے پر بین نہیں کیا جاتا اور گم ہونے والوں کو ڈھونڈا نہیں جاتا تمہاری ان آباد گلیوں اور سجے سجائے مکانوں کے لیے ہے کہ جن کے چھجے گدوں کے پروں اور ہاتھیوں کی سونڈوں کی مانند ہیں میں دنیا کو اوندھا منہ گرانے والا اور اس کی بسات کا صحیح اندازہ رکھنے والا اور اس کے لائق حال نگاہوں سے دیکھنے والا ہوں اسی خطبے کے ذیل میں ترکوں کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے چہرے ان کی ڈھالوں کی طرح ہیں کہ جن پر چمڑے کی تہیں مڑھی ہوئی ہوں وہ ابرے ریشم و دیبا کے کپڑے پہنتے ہیں اور اصیل گھوڑوں کو عزیز رکھتے ہیں اور وہاں کشت و خون کی گرم بازاری ہوگی یہاں تک کہ زخمی کشتوں کے اوپر سے ہو کر گزریں گے اور بچ کر بھاگنے والے اصل ہونے والوں سے کم نہ ہوں گے اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے جو قبیلہ بنی قلب سے تھا اس نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ کو تو علم غیب حاصل ہے جس پر آپ ہسے اور فرمایا اے برادر یہ علم غیب نہیں بلکہ ایک صاحب علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں علم غیب تو قیامت کی گھڑی اور ان چیزوں کے جاننے کا نام ہے کہ جنہیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے چنانچہ اللہ ہی جانتا ہے کہ شکموں میں کیا ہے نر ہے یا مادہ بدصورت ہے یا خوبصورت سخی ہے یا بخیل بد ہے یا خوش نصیب اور کون جہنم کا ایندھن ہوگا اور کون جنت میں نبیوں کا رفیق ہوگا یہ وہ علم ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا رہا دوسری چیزوں کا علم تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے مجھے بتایا اور میرے لیے دعا فرمائی کہ میرا سینا انہیں محفوظ رکھے اور میری پسلیاں انہیں سمیٹ